مطاف میں داخلہ مطاف میں داخل ہو کر سات کام کرنے ہیں نمبر ایک نظریں اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھنا نمبر دو ہاتھ اٹھانا نمبر تین تین دفعہ تکبیر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نمبر چار تحلیل کہنا یعنی پہلا کلمہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھنا نمبر پانچ درود شریف پڑھنا نمبر چھ دعا کرنا جو دل میں آئے البتہ دعا خوب لمبی ہو نمبر ساتھ ارد گرد کا اچھی طرح جائزہ لینا حجر اسود رکن یمانی ملتظم میزاب رحمت حطیم، مقام ابراہیم کو سمجھنا پھر حجر اسود کے مقابل موجود سبز لائٹ کی سیدھ میں پہنچنا